نحمده و نسلی على رسول کریم اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الافلام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجباً ان اوحینا الى رجل منهم ان انزل الناس و بشر اللذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم عظیم شاہری صدی ومری وحلطم السانی ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السادین ہے یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے بنزل تلاوت کے لیے جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے لیکن یہ کہ بکی اور بدلی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ معدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں دو چیزیں کرالوسادین دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے اس تیسرے گروپ کے ضمن میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے چودہ سورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی اٹھارہویں پارے تک سات پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہے اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں لیکن غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام سورتیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ طٰا سورہ انبیاء سورہ حج سورہ مومنون چودہ سورتیں جو ہیں یہ یہ بکی ہیں تو یوں سمجھ یہ کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً سوا چھ پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی سورتوں کا تھا تعداد چار تھی بکرا عال عمران لیکن سوا چھ پارے یہ چودہ ہیں اور سات پارے ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں تین تین صورتوں کے گروپس ہیں پہلے تین ذرا بڑی صورتیں ہیں پھر تین نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں پھر تین ذرا بڑی صورتیں ہیں یہ جو سب گروپس بنتے ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی تیسرے کی حیثیت زمینے کی ہے وہ منفرد ہے وہ ایک آباد ہے وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر ان شاء اللہ بات کریں گے ابھی پہلا جوڑا جو ہے سوریہ یونس اور سورا ہود یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم انعام اور آراف میں دیکھ چکے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سوریہ یونس کے گیارہ رقو ان میں سے امباء الرسل صرف دو رقوع باقی نو رقو جو ہیں وہ اد تذکیر میں اعلیٰ اللہ, اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات اللہ کی قدرتیں اللہ کی صنعی اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت یہ مین مضمون ہے اور سورحود کے دس رقو میں سے چھ رکوع ہیں بلکہ اس سے زائد ساڑھے چھ کے قریب کہ جو امبا الرسل پر مشتمل ہے باقی چار سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و وقدہ ہے کفار کے ساتھ یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ تسکیر بے اعلی اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر تسکیر بے ایام اللہ اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے ثابت ہوئے پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب رسے پروکل نسبت ہے سورہ ہود میں سورہ یونس میں جو دو رکوع ہیں امبا رسول کے ان میں سے آدھے رقو میں حضرت نوہ کا ذکر ہے اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں اس کے بعد ڈیڑھ رکو حضرت من پر ہے اس کے بالکل برقش آپ کو ملے گا سورہ حد میں پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہے یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ انتیس میں پارے میں سورہ نوح مکمل صورت ہے لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے زیادہ فضیلت والا بھی ہے اور مسلسل دو رقوع جو ہے حضرت ن علیہ السلام کے حالات پر ہے اور حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے ہاں کچھ نہیں تو ریسی پروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت سعودیت میں وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی الفلام را یہ حروف مقطعات ہیں اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے لام میم الفلام میم الفلام میم, میم سعود یہ <سلام> جو تین صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پس آیت مکمل ہو گئی تھی یہاں آیت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے نہ گرامر کا نہ منطق کا نہ نحب کا نہ بیان کا یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں ان کو کہتے ہیں توقیفی ہی عبور ہیں یہ تل آیات الکتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں اکان الناس آجمن کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو ان اوحدہ رجل ہوں کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وہی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بھیجی ان اندر الناس کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے وہ بشر النظین آمن اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے ان لہم قدم صدق ان ربهم کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے قالل کافرون ان نحاظ علیہ صاحب اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی اللہ کی قدرت ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے پسند کر لیا ہے اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے اسے معمور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجیے اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجیے وہی لفظ لفظوں بشیر اور نذیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں ان ن ربکم الماحا الدی خلق سماوات و لڑ فیصت یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی چھ دنوں میں سمس طوال العرش. پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا یودب بر العم اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا شاہلی اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق کتاب ہے حجرت اللہ بالغا اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس میں اس پر بحث کی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا ایک ہے خلق کسی شے سے دوسری شے بنانا تیسرے تدبیر یودب بر اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے اس کے اپنے نقشے ہیں اپنی پلاننگس ہیں اپنی مشیت ہیں اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے مامن شفین اللہ امب نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت تو کسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفات کا اس بات وہ یہاں بھی ہے ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا آقا فاملو ہو پس اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو افلا تذک تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے دھیان نہیں کرتے الہ مرجے کم تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے وعد اللہ حق اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا سچا پختہ ان نہو الخلق الخل کا وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ یہ کر دے گا یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا یہ تو بڑی معقول بات ہے کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا لیجزی النزین عامن اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو جنہوں ایمان لائے وہ عامل سوالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے بالقسط انصاف کے ساتھ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں جو بھی انہوں نے اثار کیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں جو قربانیاں دی ہیں ان کی پوری قدردانی ہو قدر افزائی ہو ان کو خلاطیں دی جائیں انہیں نوازا جائے والذین نظی اور جو لوگ کے کفر کریں لہم شراب من حمی ان کے لیے پینے کے لئے ہوگا کھولتا ہوا پانی وہ عذاب اور دردناک عذاب ہوگا بما کارو یقفر اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے جعل الشمس جوال وہی ہے کہ جس نے سورج کو بنا دیا چمکدار چمکتا ہوا وہ قمر نور اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا وہ قدرہ یہاں بلا نوٹ کر دیجیے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا جاری ہے اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ زیا ہے لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہودی جالشمس ول کا مارا نوران اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے وہ منازلہ اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کردی لے تعلم و عدد السنین اولحصاب تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو ماں خلق اللہ کا انداب الحق اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے یہ ایک بامقصد تخلیق ہے ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ فصل العیات قومی اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں ان ف اختلاف اللہ وََََََََََََََََن نہ يقين رات اور دن عدل نے بدلنے میں و خلق خلق اللہ فسماوات وق اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمين میں لا يا قومی يتتكور يقين نشانياں ہيں ان لوگوں كے ليے كہ جن كے اندر كچھ خوف ہے كچھ تقوا ہے جن کی اخلاقی حص بیدار ہے امن الزين اللہ يرجونا نكانہ یہ ذرا الفاظ يہاں نوٹ كىجيے يہ صورت میں بار بار آئیں گے ان لذیلجون علقانہ بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے عمریں دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا ابھی شعور آیا ہی تھا جوانی آئی طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا تاری ہو گیا کہ لا مِن بَعْدَ عِلْمٍ تو کیا میں زندگی یہی زندگی ہے اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے اس زندگی کا مقصد کیا ہے انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ دو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے تو اسے پیمانا امروز و فردا سے نا آپ جاوے ہم ہر دم جماں ہے زندگی یہ زندگی تو بڑی طویل ہے بہت طویل ہے انسان سفر و مخلوقات ہے یہ تو عارضی کا ایک وقفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلقل موت جب لو حکوم کو حسن اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے اصل زندگی وہ ہے ان میں دار الخرت علیہ الحوان لانو یا لمور اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی کاش کہ معلوم ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں جن کی سوچ اتنی محدود ہے جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں ریجے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہے لگے ہوئے اسی میں مگن ہیں اسی میں بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تو ان نظین وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں وہ رضو ملیات اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے وت مان اس پر مطمئن ہو گئے وہ نذین ان آیات نا اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں دیکھتے ہی نہیں کھول دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کس کو موقع ملتا ہے نہ زمین دیکھنے کا فلک دیکھنے کا فضا دیکھنے کا آدمی اپنے چکروں میں اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا کلائے کا ماباہ مندار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے بما قانون یکسم اس اپنی کمائی کی بدولت کے لیے وہ کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے بابر ویشکوش کے عالم دوبارہ نے اس حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے کوئی عارضی خوشی حاصل کی جا سکے کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیا جا سکے آدمی اسی میں لگا رہے گا ان دن لذین امن و امیر صالحات <سؤال> یہ حدیم یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا کہاں تدریم انتا ہوں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں دعوا ہوں فیح صبح وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی سبحا نکلّہ اے اللہ تو پاک ہے پروردگار تو پاک ہے تو ہر غوب سے ہر ہر ایپ سے ہر نقص سے ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے ارفا ہے تحیت ہوں سلام اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگس کرتے رہیں گے سلام قیلن سلام سلامہ سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی وہ آخر و داوانہ رب العالمین اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد کل تعریف کل ثناء ص اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے و لوی و اللہ سے شرد بالخیر اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں شرم میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے جلدی سے جلدی نکل آئے لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو بڑا حلیم ہے وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا اور جو تمہاری غلطیاں ہیں گناہ ہیں سختیاں جو تم کر رہے ہیں معاشیت اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا ولو اللہ اللہ سے خیر اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی بانکے خیر لقوز الحم تو ان کی ادل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی فنظر النزین اللہ ارجن علقانہ پھر وہ الفاظ آئے اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں پریشان استگنا ہے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفاظ نہیں نظر النزی الدائی آفیت الم یا مہن ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں وہ دور رہو اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعنا لے جمبے ہی وہ ہمیں پکارتا ہے دعا کرتا ہے لیٹا ہوا پہلو کے بل اور کائن یا بیٹھا ہوا اور کائمن یا کھڑے ہوئے فلما کشپ میں آر اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں مرا کا الم یا پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا ہمیں بھول جاتا ہے کزال کا زیا نمسرفی نہ ماکانو اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے بے باک لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑ گڑا گڑ کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری پوری رات گزار دیں گے اور جب وہ تکلیف رفا ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ولکت میں کورونا ملقبل اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا لمبا ظلم جب انہوں نے گناہ کی ربش اختیار کی ظلم کی رویہ اختیار کیا وجات ہوں رسول <بِلْبَيَّنَات> اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے نسول بینات لے کر واضح تعلیمات لے کر وہ ماں قانو لے یوں وہ نہیں تھے ایمان لانے والے کرزالے کا نجزل قبل مجرمین اسی طرح ہم بدلا لیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو سمجالنا کم خلائم بادم پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا لے نن زورا کی فتمون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے کلزم ہستی سے تو ابڑا ہے مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو ہر شخص جو ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر برس کا امتحان دے رہا ہے اور قومیں ہوتی ہیں امتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے سمت اعلنا تم خلائف اور فتح ملون